مخزہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت ماندتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہ جانتی